أن وما يدريك لعله أو يذكر تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے من له تصدى وما عليك يزكى وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو اور تمہارا کچھ زیا نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو وَأَمَّا مَن جَاءَ كَلَّا إِنَّهَا <تَذْكِرَة> اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا یعنی ناس سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو یوں نہیں یہ تو سمجھانا ہے فَمَنْ شَاءَ <ذَكَرَة> فی صحف مکرومت مرفوعت مطہرہ بی ایدی سفرت کرام بررہ تو جو چاہے اسے یاد کرے ان صحیفوں میں کے عزت والے ہیں بلندی والے پاکی والے ایسو کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے نکوئی والے قُتل الانسان ما من ای خَلَقَهُ خلق ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ آدمی مارا جائیو کیا ناشکر شکر ہے اسے کاہے سے بنایا پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا طرح طرح کے اندازوں پر رکھا پھر اسے راستہ آسان کیا ثم اماته ثم اذا شاء انشره، لما امره، پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا اسے باہر نکالا کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا فلد شقا تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا پھر زمین کو خوب چیرا فی حب قدیت و فقی حت اب متا کم والی انعامی کم تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور دوب یعنی گھاس تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپایوں کے و و و و بنی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 تم شرا و فورا تل فور کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے ہستے خوشیاں مناتے اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے یہ وہی ہیں کافر بدکار صدق اللہ العظیم